الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بحسان بلا يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وآمنوا برسوله محترم حضرات ديني بحيو وردوسو اللہ رب العالمین نے ہم تمام قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر جو بڑے انعامات احسانات کی ہیں ان میں ایک ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں کتاب اللہ قرآن مجید عطا کیا ہے اور یہ بے بڑی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی جو ساری کتابوں کے سردار ہے سب کی معنمین ہے سب کی مؤید ہے اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر کچھ آیات اور کچھ صورتیں ایسی بنا دل کی ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو چیزیں اور کسی امتی کو نہیں ملی تھیں بڑے فضائل اور بڑی اہمیت رکھنے والی نبی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صحیح امام مسلم اور سارے محدثین نے نقل کیا کہ ایک دن نبی علیہ سرات اسلام کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جب رئی امیر علیہ سلاط سلام انسانی شکل میں آئے اور آ کر کے بیٹھ گئے اچانک ایک جیسے دروازہ لکڑی کا دروازہ جب زور سے کھولا جائے تو یہ ایک قسم کی آواز آتی ایسے ہی اوپر سے آواز آئی نبی علیہ سلاط و سلام نے اپنی نگاہ مبارک اوپر کی پہ طرف پہ اٹھائی اور دیکھا چھت میں کوئی شکا نہیں کہ ہاتھ چھت کہیں ٹوٹی ہوئی ہو کیونکہ آپ نے دیکھا دروازہ بند ہے دروازے کی آواز تو نہیں ہو سکتی شاید شک پٹ پڑی ہے شک ٹوٹ گئی ہے کوئی کوئی سی نظر نہ آئی اتنے میں ایک فرشتہ آیا فصل نما رہی اور اس نے کہا سلام وری قیار سورگا سلام کیا نبی ارحی سلا تو سلام پریشان کی آواز آئی کہاں سے تو اس وقت آپ کے پاس جب رہی ان نبا بن فٹحتی آسمان کو جب سے اللہ تعالی نے بنایا ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک ایک ایسا دروازہ ہے جو کبھی نہیں کھولا گیا تھا ان للیؤں آج وہ دروازہ آسمان کا کھلا ہے اس آسمان کے دروازے کے کھولنے کی آواز ہے جو آپ کو آئی کہیں دروازہ کھلا یا پھٹ گئی پھر وہ نہ مینہ مراخن اور اس دروازے سے اللہ نے ایک ایسے فرشتے کو آج آپ کے پاس بھیجا کہ وہ فرشتہ آج تک زمین پر نہیں اترا تھا فرشتہ آیا سلام کیا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب صرف بیبورئی نے اوتی تہما یم یو کہا نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوشخبری دی جاتی ہے آپ اور آپ کی امتوں کو اللہ نے دو ایسے نور آپ کے امت کو اور آپ کو دیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ دو نور نہیں ادا کیا تھا اور وہ دونوں نور کون ہیں فاتحت الکتاب و آ خوات مسورت البقرہ پہلا نور سورت الفاتحہ ہے اور دوسرا نور جو ہے سورت البقرہ کی آخری آیات ہیں پھر ایک بڑی عظیم ترین بشارت سنائی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت الفاتحہ کے اندر اور سورت البقرہ کی آخری آیات میں جتنے جملے ہیں لن پکڑا میرہ ہر خر او تی تھا ہر تنوے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر آپ یا آپ کا انتی اس کلمے کو پڑھ پڑھا تو جو اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دل دے گا بڑا پروشا مقام ع مرتبہ ہے اور رب اللہ علیہ حم سرا کے بعد ایک نرسرا تر مسلم ہدایت مانگتے ہیں اور سورت البقرہ کی آخری آیا ما و ما اس کے بعد سے چلے جائیں یہ دونوں آیا آپ نے ان میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے آپ یا آپ کیا جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے محروف نہیں کریں گے اور صحیح مسلم کے حدیث سے قدشی نبی رہی صلاف صاحب نشا ہیں جب بندہ کہتا ہے انا اے اے تکیف یا سورت الفقرا کی جب بھی کچھ ہے سورت الفاطح کی جب بھی کوئی آیت پڑتا ہے یا سورت البکرا کی تو اللہ تعالیٰ کہتے فرشتوں گواہ رہو بندے نے مانگا اور ہم نے اپنے بندے کو دے دیا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان, ان آیات اور اس سورت کو پر سب سے پہلے کے توفیق رسیح فرمائے نبی علیہ نے ساتھ رمایا حضرت عبداللہ بن مشروط رضی اللہ تعالہ عنہ حدیث کرابی کہتے ہیں ہے کہ نبی علیہ السلاۃسرا نے ساتھ رمایا الآیا تعمیر آخر صورت بکرا صورت و بکرا کی جو انسان آخری دو آیتیں پڑھ لیتا ہے لابسما <سؤال> واس سے لے کر کے آخری صورت من کا رہا جس شخص نے ان دونوں سورتوں کو رات کو پڑھ لیا تو کا پا پوری رات بھر عبادت کر لی اور تحجب کی نماز پڑھنے کا پورا پورا سوال اللہ انہیں دے دیتا ہے یہ صورت نہیں لیکن افسوس اور افسوس آج مسلمان نہ ان کو پڑھتا ہے نہ اپنی اولاد کو سکھاتا ہے اتنے بڑے اجر و ثباب سے محروم رہتا ہے آگے نبی علیہ السلات اسلام نے کا فتح اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا حدیثوں کے اندر کہ جو انسان روزانہ بستر بڑھانے کے پہلے پہلے سونے سے پہلے پہلے ان دست آیات کو پڑھ گا صبح تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی نہ اس گھر میں چور آ سکتے ہیں نہ ڈاکو آ سکتے ہیں اور نہ جن آ سکتا ہے شیطان آ سکتا ہے کے دل کے ساتھ یقین رکھتے ہوئے ان دونوں صورتوں کی شرابت کی جائے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں میں بڑی خیر و برکت رکھی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم خود ان صورتوں کو ان آیات کو پڑھیں یاد کریں اور اپنی اولاد کو سکھائیں اور اپنی اولاد کو پڑھنے کے تاکید کریں اکول کو سفر اللہ ہم کو نگمبہ گزرے الحمد للہ وقفہ سلام اللہ الحما باد نبی رہی سراب سامنے شاخ نمایا اے لوگوں اللہ رب العالمین نے ہمیں عرش کے خدانوں میں سے تین چیزیں دی ہیں ہمیں بڑی عظیم ترین دولت اللہ رب العالمین دیا ہے نمبر ایک سورت الفاتحہ دی ہے عرش کے نیچے جو خدانہ ہے اس کے خدانوں میں سے یہ سورت اللہ نے مجھے عطا کیا نمبر دو سورت البقرہ کی آخری آیا نمبر تین رب نے حلے جو اے عش کے خزانے سے دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو امتی قیامت تک آنے والا جو امتی اپنے آپ کو شرک سے بچائے گا اللہ ضرور اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ ہم سب کچھ شکے سے بچائے دوستو اس سورت کے اندر ہے سورت البکران اور سورت الفاتحہ کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے فضائے تو آپ نے سنا ان میں بڑی اہم بات عقیدے کی بیان کی گئی ای ہے ایا کنا مستقبل کا نا بدو کا نستاد انسان اللہ رب العالمی سے دعا کرتا ہے عقیدے کی بات ہے صرف اللہ آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں یہ حسب کے ساتھ بہترین عقیدے کی دعوت دی گئی توحید کے بعد عقیدے کا بڑا بڑا حصہ ہے رسالت پر اور فرشتوں پر اللہ رب العالمین نے کتب پورے ارکان تقریباً ارکان ایمان کا تذکرہ کیا ہے جس پر ہم مسلمانوں کو عقیدہ رکھنا چاہیے ان آیات کو پڑھیں اور اور, اور اپنے عقیدے کو ستونے کہ یار ہمارے عقیدے میں یہ ساری تعلیمات ہیں یا نہیں اگر نہیں ہے تو اپنے عقیدے کی اصلاح کرے اللہ رب العالمین نے فرمایا ورقداسنافی کل امسن اگر وہ تو ہر قوم میں اللہ نے رسول بھیجا اور ہر رسول کو ہر نبی کو یہی تاکیب کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا نہیں اور پوری قوم کو پوری امت کو جو میرا پیغام پہنچانا یہی کہ اللہ کے روا کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے سلا کی و محا و شریق المر کو مسلم مسلمانوں کو بھی لس گیا اور ایک چیز اور ہے دنیا کے اندر صرف مسلمان تو امت مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ آدم علیہ السلات سے لے کر کے عیسیٰ سراف نام جو امیا بنی اسرائیل کی آخری نبی سے سب پر ایمان رکھتی ہے کسی نبی کا انکار نہیں کسی آسمانی کتاب کا انکار نہیں ہر نبی پر ایمان رکھنا ارکان ایمان میں سے ہر آسمانی کتاب پر ایمان رکھنا ہمارے واجبات میں سے یہ صرف امت مسلمہ کو شرف حاصل ہے اسی لیے کہہ سکتے ہیں امت مسلمہ سے زیادہ کشادہ دل وسیع الخن اور کوئی دنیا کا انسان نہیں ہو سکتا دنیا کے ہر اپنے پیشوا کو مانتے ہیں اور دوسرے کے پیشوا کو انکار کرتے ہیں اپنے نبی کو مانتے ہیں دوسرے نبی پر کرتے ہیں لیکن اللہ عصن یہ اسلام کی خوبی ہے لا ہم رسولوں کے درمیان کوئی تخلیق نہیں کرتے آدم السلات و سے لے کر کے حضرت عیشا تک ویسے ہی عمارت رکھنا ضروری سمجھتے ہیں جیسے آخری نبی محمد پر ہی اللہ تعالیٰ ہم سکو عمل کی تو فکر سے فرمائے الہ الہ الہ ہمارے اوپر جو بنا آفت آئی ہے ان بلا اور آفتوں کو دور کر دے اور تمام مسلمان ملکوں کو اللہ تعالیٰ امن و امان کا گہوارہ بنا دے دنیا میں جہاں میں مسلمان اقلیت ہیں اللہ وہاں مسلمانوں کی جان مال عزت عصمت عفت کے عبادت فرما اور جس ملک میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں کے رئیسدولت اور ان کے آمان و انسار جو ہیں اللہ انہیں ہر بنا ہر آفت سے بچا حضرات کو نیک اعمال پر تائم رکھنا ہر غلط چیز اللہ تعالی ان کو محفوظ رکھے اور جس شہر میں رہتے ہیں تو میں شارکا شیخ سلطان حضرت اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان تمام حضرات کو ہر بنا ہر ہرافت سے بچا لے اعظم صحت اور آپ کا نصیر فرما ران ان حضرات سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہے امت کی بھلا ہے تو مر وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے چیز سے اللہ تعالی ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا گدم ہے آپ کی نارزی ہے امر تو ملت کا خسارا ہے نقصان ہے والمسلمات عباد اللہ رحم اللہ قرم ومر بد لكم اللہ عنی لکم اللہ, وادعوه لکم، اللہ تعالیٰ اکبر